اور مایا جہی تو سیاست ظاہر جہی انجیل سی وہ دیسی سیاست بات نہیں قرآ دو ان اب جی؟ نفس, نفس بل آئے نبل جتنے نتنے آم بادشاہ متعلق آئے کھڑے تو فرما ہے انتافو اکلب تقوا کیسے اگر تو معاف کر دو کت یہ ہر مقتو دارسا نو اللہ اگر تسی معاف کر دو تو کے زیادہ قریب ہے یعنی دا مطلب اللہ تعالیٰ ادھر مقتول اے حسن اخلاق دا طریقہ دستا پیا کہ نرمی معافی وہ تسا اے بھی تسا اپنے اندر پیدا کرو اے تلکیا تذکیہ نہیں ہو گیا یہ سیاست بت نہیں ہوگی وہ سیاست نہیں دو دوم ریلیاں قرآن ٹھیک ہے میں کہ جی نے ہم غیر سیاسی ہیں صرف انہوں <سؤال> نے پوچھو یہ جناب دسو کہ سیاست <سؤال> ظاہری تو غیر سیاسی <سؤال> جی سیاست <سؤال> سیاسی جیسے جیڑی وہ حضرت یہ سیاست نہیں ہے اس کو شرارت کہا کریں غیر شرارتی ہیں غیر جمہوری ہیں سیاست کا لفظ خیر ہے ہلکیوں جی سیاست قرآن یہ تے اسی طرح ہی ہے مینو ایک آدھا ہے وہ جی وہ اپنا وہ جو اپنا ہی کھڑے پھر سکار اسی طرح کو میں کوئی ہوں علم ہے تعلیم ہے مذہب ہے اگریزاں تک ہے کہ نہیں ساری یونیورسٹیاں بنا بخاری مسلم یہ وہ نہیں پڑھتے اچھا ہوں اے جو آ گئی ہے بس دے کیا ہوں مسلمان اپنے آپ نو گر تعلیمی کہنا شروع کر دینا غیر علم کہنے شروع کر دیں اچھا نماز برائیاں نماز برے لوگ پڑھتے ہیں کیا اب ہم مسلمانوں کو یہ کہیں ماشاءاللہ جی ہم نے ایک تنظیم تیار کیا ہے سنتوا جماعت کی انتہائی بے نمازی وہ کیوں بے نمازی ہے کہ نماز جو بد مذہب پڑھتے ب نہ مراد بئی ماں نہ بد اسی طرح نکاح ہونی ماں دس نکاح بد مذہب لوگ کر کے نکاح نال کی اشر کرتے ادھر شادی بھی ہے دن ہے بھی ہے کہ نہیں کرتے کیا ہوں یہ تنظیم نہ بھی بنا لی ہے او مسلمانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ماشاء اللہ سنت والا جماعت کی بے نکاحی تنظیم تیار کی ہے ہمارا نکاح سے کوئی تعلق نہیں کیوں نکاح خراب ہو چکا ہے سور دسور نو فلسفہ لانتی آخنا سی ہم جیڑا کوفر جمو جو کچھ ہے انہوں انا نام مرادہ رکھنا سی تو تانتی تا اسلام کے لاسو اگے چ رکھے غیر سیاسی یہ کی مطلب ہویا؟ اے دا مطلب حکومت کر بھی دتا ہے کہ نو خط لکھ دیتے نہیں اللہ تو اسلام کا اللہ کام کر رہے ہیں خطے کو یہ کھول لگ رہا تھا کتے دا پوتر اسلام نو دہشت کرد آ سرکار دہشت کردہ آندیا سوفیا بزرگان سارے مخالف نے شاید تہن خط لکھا پکا ایجنسیاں جیوینڈ جی بلکہ دو بے شور دے بچے یار کم از کم گیر سیاسی نہیں آخر حکومت سارے رلے لیند لیکن آخر نہیں برملا وہ سور کا بچا برملا مسلمانوں دعوت دین شروع کر دی ادھر آخر دعوت اسلامی ادھرو آتا گیر سیاسی دے. कुत् पुत्र तू ज बंदा इस्लाम की हकूमत बना चला काम नहीं कर सकता दावत नहीं देता फिर कवे आपू तरफ फारी अल्लाह हकूमत बना और चला दा नहीं दावत नहीं देता यानी अपने हल یا ان سمجھو جڑا اسلام کی حکومت سے لا تعلق یعنی سیاست اسلامی جنوبی اگر وہ اس لا تعلق رنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا شریک نہیں ہونا چاہتے حکومت شریق اسلامی حکومت شریق نہیں ہونا چاہتا وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا کر کے صاف حما نہیں کرتے مال ج نا مال وہ فرمانسان بس اک رکھو خرچے کا باقی سب اللہ دس ساب کردرت فاروق سارک سارے سابام نہیں دے اپنا کام اپنا اپنے تا حضور نے فرمایا تیرے اندر میں کمزوری نا بہنا تک کمائی نا دا بھی ہور دس دبئی چاہ کے جگ نو سارے مسلمانوں نے پوری دنیا اندر سدی چاہتا توں ایڈی ویوت پہ دینا خیر شاخری خیر شاخ دعوت اسلامی تین پھر تو, غیر شاکر غیر شاکر. Yeah. تو آگ بابا میں کمزور بندہ ہے میں کام چ نہیں سکتا میں اپنا پاسے بہ کے کار ملنا جا تیر مل دس لا سو لا بس تو تک میں مسلمان دنیا دے جڑے نے ان نو غیر سیاسی کر کے مارا اور حکوم کیا مطلب کفار دا کفارم کفار دا دہکوم اور کفر دا دار بنا کے مارا یہ اجازت مسلمان نہیں دے سکتا ایاسی لوگ ہتا لا تفتنا کفار دی پوری دنیا تو حکومت ختم کرنا سڈے جہاد دی غایت اور انتہا ہے قاتل نا ہتھا لا تکونا تقونا کل بکویرا کُل دیر کہ میں جس جسل پوری دنیا دوتے انوار دے من رول بارے جگہ نے اپنا ہے بخوبات اور معاملات بے لجما بخوبات اور معاملات کا وہ مکلف ہیں بے لجما سزاواں نے اور معاملات ان اسلامی احکام دے مطابق رکھنے مکلف نے کافر سارے تا کر کے اسلامی حکومت قائم کر کے ان مکلف کی پابند کیتا جائے گا کہ چوری کیتی ہاتھ کٹیں گے جی مسلمان کا کٹے گے کٹیا جائے, جائے گا میں کافر کٹے جائے گا معاملات لین صرف شراب آپ اللہ فرمایا شراب اللہ کل خلے لنا شراب واسطے ہونے سرکا بل خنزیر واسطے فنزی رونا پیٹ بکری اندر مداخلت نہیں کرنی باقی نظام میں مداخلت کرنی تابق جیوی ہونا یہ آکو میرے لگتا ماخو میرے رب و رو رو بو لندن اسلام اسلام تو کنجر نے سیکھا ہے رامیا نے لیکن اسلام تو اسلام دے چاند طریقے سیکھے برائی کو کفر واسطے استعمال کر رہے ہیں پلیتی واستے استعمال کر رہے ہیں اصا بیٹھے اتنا نہیں کسی گل سے پاسے جانتا میں اگلے دے میں کر کیا مسلم میں کرزد حکومت فرنگی حمایتی منافق اسلام کی حمایت حکومت مخالف اسلام کی حکومت دم تیو اللہ ہدیت ہےکھنا پملطان بہن چکھنا اسا ہے ان کے دوں اکبر آبادی پوچھا گیا حضرت دسو انگریز کا دشمن ہے کہ پرواہ نہیں کرتا اور صرف او ایک شاید کا دشمن ہے جی سوچ ہے نا پدرم سلطان بوت کہ اص سلطنت دے بارے سے اور سلطانی ہی ساڈا حق لگا آ پچوں اسلام سان آخیا ہوئی حضرت عمر اپنا اقبال آند دا مراد آنا نہیں تمیز کہ حضرت عمر دی زندگی نل تک لگے گا کہ مسلمان مسلم کے خمیر خمیر اللہ تعالی نے سیاست حکومت جیڑی گنج چڈی اور یہ جڑا میں موضوع بریا اقبال نے نام مجلے شورا یہ ر یہ تو ہے ساری تا تو میں ابلیس کی مجلے سے شوہی شرح جہی ہے بھری ہے نا وہ نال سنو ہر شیر میں سور ن پڑھ کے نا نال نال شرا کرتا گیا پوری نظم بھر دی احتساب کائنات آخر جا کے نام مراد اسلام کا احتساب کا مراد کائنات کافر دت دیکھ کے دا احتساب کرن دیا ہے ذہن بنیام مست رکھو ذکر و فکرے سبو گاہی میری سے پختہ تر کر دو مزاج خان کا میری سے. اللہ؟ وہ کہنا دے ہور پکا ہو جہاد تالک ہی مل اور میں خانگائی فکر شہنشاہ فقر خانگائی چیری بنیادی سمجھ آئی فقر خانگائی سلطنت اور جہاد کوئی نہیں فکرے شہنشاہی سلطنت جہاد عبادت دواں پاس ہے یار عبادت ہے مان دسو وڈی عبادت کی حاکم اسلام ایک پاسان سونا بھی عبادت بالکل غیر اسلام دی حکومت نہیں چلا, چلا سکتا یہ ساری رات جاگے جڑا چلا سکنا عبادت ہے سٹ سال کی عبادت ایک گھڑی جڑی ہے افضل آیا ہدی سنجنے آیا, آیا. ایک ایک حد فرمایا حد فرمایا قائم جی کیتی جائے چالی دن بارش رحمت دی ہو فرمایا اس نے ایک حد زمین قائم کرنی تو حضرت صاحب چھوٹے انہوں نے فرمایا آن دنے فلانے چور چور کتب بن گیا چور کتب بن گیا چور کتب بن گیا چوروں کتب بن گیا فرمایا یار چور تو ہے سی نا کتب بنیا چور تو ہے سی نا پہلو کہ جگہ تو برباد کیتے سنا کہ ہاں تو فرمایا جبی شریت چور ہی چور نہیں لگی سال جنرل مشرف نے دبئی ایسا ہی دس ایک باری میری راہ بات کرو پاکستان پکی پکی جنا دربارہ لگا سکتا کہ یہ کرانا سارا کام کی لکھ لکھ دو لکھ بندہ کسی کو خنزیر انہوں دے ہاتھ چی جی میں مرضی نہ میں جا اس سدھا پیر پھڑو لاکھ مرید کا سرنگی بڑے جوش و فروش ہائے پخت مزاج یار کر دو مزاج جی وڑے جی نہ بڑا دل خوش ہوا وڑ جو اور سکتے ہاں کر سکتے چڑتے میں لگ سکتا ان تسی کے دلا سل ہے وہ تو سیدی گلے ابال ہوں کسی خیرت کا ابال ہوں بہت اچھے ہاں بڑی میں فخر شہن شاہی اور فقر خان خاہی बड़ी اسلام کہ کامل فقر دی اتباع ہے سرکار سیاب میں آواز ایسا ہونا ہے کہ بابیو بندی پٹیا جا نشان نہیں رہدرد ہونے ہانگ ہی رہے نے تھانی تھومی جہ سب ہنگ شیخ حمید جہاد کر رہے سن شاخ امی سرحد والے ملکا وکٹویا برا انگریز یعنی اس لیے وکٹوری دور سے سرحد اگریز کی فوج چڑھائی کی گئی تھی وہ اگو جہاد کر رہے سن مجاہد سن بہت بڑے درویش سن وکٹوریا گشتی نے پیغام بھیجا کہ تسان اس طرح کرو اتے مدرسہ قائم کرو حکومت مدرسے کام کرو خرچے دیا گے سارا دیا گیا کتاباں جہاد تو موڑ رہا ہے لا کے مدرسے مدرسے ہر سمجھ لگی جی بلکہ جب اور سنو جس نے آؤ نہ خانقاہی مدارس بھی خان کا ہی ہاں کیونکہ اے سور بھی محکومیترا دی محکومت فرنگی تا کر کے تنظیم ال مدارس دانگاہ تنظیم ال مدارس انتے اتنے صرف اے تیار کرو کہ سڈے محکوم رہیں حکومت چلان اسلام دی حکومت بنا سوچنا خاجا مین متر لال نبے لکھ بندہ بٹھایا اس وقت نے آخر مہرجین چیشتی سات نبے لاکھ ہو بٹا لو جی حکم نہیں تو حکومت کتنے پچھو حل محمود بھی آن کام کیا آئے آئے یار جی گل حوالے مرادا نکا ہے بےمان پیسہ عزت پتا او کی موت حضرت بالکل مارک مارک سونے ہو سکتا دربار, تے ریا. دربار رہا دربار بننا جا پیر گئی جی ایسا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی سٹ ہزار بندے نے سامنے سٹ بندہ کڑا کر رہے ہیں سٹ ہزار بندہ زومی سٹ بندہ کھڑا کر دیا سہابا دل بھی جی سن دہل گئے سنکتنا سٹ ہزار پہلا لشکر انہاں پہ نے سامنے مطلب مقابل کیا تھوڑے سن سا سٹ بندے کرو دو ہزار دے دے دو ہزار خدا ہو گیا خد آر میں امتحا درجے کی کوشش کی جب ست بندے کڑے کیتے ان دلوں کے ایسی تھوڑی بہت بات آئی آپ اگے ہوتے نہ کافران سفر وہ دن سی امتہا درجے کی کوشش کی میں رب شہید ہو جا <سلام> لیکن اللہ تعالی نے محفوظ رکھ کے سٹ ہزار بندے نو نسا دیتا اٹھ لاکھ دا جذبہ ٹیا پسلمانا نو پتا ہوگا صرف سٹ پیش سٹ ہزار آ فرمایا اٹھ لاکھ دا جذبہ سٹ بندیاں نے توڑ لاکھ دا جذبہ سٹ ہزار سامنے دس بندے شہید ہو گئے پانچ قیدی ہو گئے اگر یہ جی مار کے لگے مطلب اس طرح چلا آ رہا ہٹ کے کو مار کے لگنے نے طریقہ پیچھو یہی چلا آ رہا قیام دیام ہے منتحی نشان منتح وہ قیام کرے ہے توا و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا اس جذبہ چاہیے چاہیے گڑی ہو میں رب دی ہے ہاں غلبہ اسلام, ہے ہے اسلام ملے یا شہادت مل جائے دعا ہونا چاہیے اسلام یا شہادت اسلام یا شہادت اس کو علاوہ دا نظریہ نہیں ہونا چاہیے فقر خان کا ایک پاس ہوا جا کے گلبا آئے گی تو نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا اور اللہ تبارک مبارکباد نے یہ بڑا ایک عظیم موقع ہے مطلب ہے پیش کیا دہریا کرنا سا اس تو کچھ بھی نہیں نا وہ اثرت رہ جائے گی وہ فکت مقام اثرت ہے ہر کام کرن دا موقع اور اس ویسے اوہی بندہ غالب ہوا جہاں اپنا ذہن احساس رکھے گا اسلام یا شہادت بس دا غالب نہیں ہو سکتا بیان چ پسی سال لا لو لا لو لا گئے بزرگ لیکن نہیں مسئلہ بنے محمد نے تو صرف کلونا ہے سامنے بس رضا سی اور موجودہ ودارت انتہائی بدتمیز یہ سارا کچھ نا کیا میں ریاست صلی جی اللہ شریف ریاست ایک کر کے ظاہر ہے اس لیے جس لی اصا جس انتشار دا شکار نا نا سا تو ریاست کائم ہونے کا مسئلہ <تصح> عذاب عذاب خود عذاب جب تک فرونی معاشرے پر عذاب نہ آئے محکوم قوم اپنی کبھی حکومت قائم نہیں کر سکتے اصول ہوں ایک فکری طور پر انہوں تیار رکھنا کہ یا شہادت لیکن اب اس ان حالات کے پیش نظر یہ کس معاشرے میں یعنی تمیز جیڑی ایسا رکھنی ہے نا جی وہ نہیں بھلا بھائی ایک قرآن پاک دے سارا مشل راہ ہے نا ہوں اصا ویک رہو دے معاشرے اور حالات نو بیان دفمان ادرو سید لمبے صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان ہوں جسل اصا دونوں نو وے اصا ہوں ایک مطابقت ویکنی ہے بھی یار اس جگ مطابقت کس معاشرے ہے جن مارا کی اتحلی علاقہ اسلے عالمی دنیا حکومت عالمی ایسے وقت ایک بستی جڑی ہے نا اس دے اندر جڑا ایک بندہ کمزور پاؤ گے نا وہ بش ہے وہ اوباما ہے کہ اے اپنے سیاسی شیتانوٹ ووٹ والا حکومت نا لے حکومت سمجھ لگی جا. اس واسطے تفکر تتبر کم اسلام دین حکمت ایسا قدم نہ اٹھے کہ جس نال سوائے نقصان تو حاصل نہ یعنی ایسا قدم نہ کہ جس نال مر جائیے وہ کیمرہ جان نہ اسلام اس حضرت صاحب والی گل میم فرمایا اسلام جب لڑتا ہے چھپتا نہیں جب چھپتا لڑتا نہیں سونا پانی نہ لکھنا ویک سدمبیاں نے کدی ہجرت ہو رہی ہے کدی کچھ ہو رہا کدی کچھ ہو رہا, ہو رہا، آخر اللہ دی مدد پی نے پھر ظاہر بات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ اٹل گل کے کتیا وغیرہ جو میں اندازہ لگاؤ کل میں بیان کیتا ہے جیڑی آؤں مدد معاملت اُنا نارے اُو کسے نارے نہیں ہو سکتی جو سید علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تسی, سن، تُسی خرچ کرو فرمایا اوہد پہاڑ برابر سونا میرے صحابی رجعہد ہے سیر نہ مقابلہ مطلب انہوں نے خلوص جب نہیں تو زہربات اللہ دی مدد سے مالک رہی اس مرتب ہونی جن جس درجے دی آن دی جائے گی جتنا جائے جائے مدد آ ہے. ہون صحابہ ہن زمانہ آپ دا وجود پاک جہنا ہے ہن اس برکات نے کہ سرکار دے صحابہ فرما رہے نے اصا حضور پاک نو چ رکھ کے دروازہ بند نہیں کرتا کہ سڈے دلان <تصفح> کی کیفیت بدل گئی کل غور کیتا کہ کی مطلب اصل فجو و برکات ایمانی قوتا جو کچھ اندر اخلاص اللہ تعالی دی محبت عشق جو کچھ ہے یہ حضور دی ذات نابستہ ہے کہ صحابہ جیسے فرما رہے نے اصا حال مٹی نہیں پائی سرکار دی. دی قبر شریف دی تے سڈے دل دی حالت بدل گئی یعنی کیا مطلب کہ کی جڑا آپ ویخدا آپ باسرو با دہر اور سامنے ہوں سانو دل اندر کیفیات نصیب ہوں سن ان فرق آ گیا پھر آپ دا زمانہ دے جد آپ پاک جسم شریف وہ مرکز ہو گیا فجود و برکات دا مرکز ہو گیا فجود و برکات دا تمام اسلامی خیرات دا او کی بن گیا مرکز جب مرکز ہے اس مرکز تو تنہا کسی فیض لین جنہ قرب ہونا اُنہوں نے فوج و برکات زیادہ ہوگی پھر اگے کٹتے جان گیا نسبت دور ہندی جائے گی اُنہ و برکات اور اسلامی خیرات جہاں کٹدی جانگیاں جی اونا دا دل شریف بدل کھوڑ تبدیلی آ گئی سی بابا جی وہ کیفیت نہیں رہی تو جی سا حال ہونا کس واسطے امام اہل سنت فتویز پہ دے نے فرمایا خبردار خالی سید صحابہ حدور آوجراد دا دور ہے اسس کر کے مسلمانا نہیں آدر فتح لکھ رہے ہیں اس واسطے تدبر چلنا تفکر نال چلنا ایک ہے فکری تیاری پہلے فکری تیاری جو مرضی بنا دو لیکن اسکمت کا غلبہ رکھے حکمت ان ذہن مسلت رو کی ہمارا رب اگر قادر ہے تو ساتھ حکیم ہے جائے. تخلقو رکھو بخلا قلا خلک بھی اللہ اپنا اپناؤ سفات دے اپنا, دے اپنا حاکم, حکیم دے. حاکم ہے اور, حکیم. اور اس حکمت دے پہرے آپ انہ دی عقل جدو تیار کر گے کیوں کہ اگر حکمت انہوں نے سکھا تو انہوں جہادی تنظیما اٹیاں پھرتی لانتی چٹ برباد کرتے انڈا یہ تو پہلے شوق جو ہو گے کہ یا شہادت یا حکومت وہ اگلے آنگے دعوی حقیقت ہے کو نہیں وہ خود اگریز جدو آ جائے گی شہادت یا اسلام جہاں دس رہا ظاہر ہے لیکن ذہن کھچنا بادشاہ شیتان شیطانی بندے کا دہنڈے مولمیا تباہ کے نکلنا شاخ سان پیچھے لے کر ساڈا استاد ارشاد رڑیاکڑا لہذا نو اسلامی فکر جی وہ حکمت دے دائر چ رکھ کے دئیے کہ انہوں بنیادی چیزاں ساری سمجھا دنیا کہ تاکہ کوئی گمراہ کون بندہ انتمال اور میں جی آپ کی اصا ان حالات ہیں جہرونی ہلاک نے یہ ابو جہلی حالات نہیں جسا فرونی حالات ہیں کیوں اصا محکوم उथे कोई हाकमीयत नहीं अबू जहली मुआरे च हाकमीयत नहीं कबायली लोग सन छोटे छोटे इलाके सन कबैली हर कबीला अपना वर् जीवें जरगे नहीं बना के बैठे पठान यह है पुते पुत्रां आलमी हकूमत साम जेहली तौर तो उन्होंने आवाम यह सद तक कि साडा रिश्तेदार उन्होंने ہو س میرا برا وہ ہوئے ہو سکتا میرا پتر وہ ہوئے اگر میں کچھ سوچا تو یہ میرے خلاف بغاوت کر کے میرے گھر چتم کر دا اتنے چبتلاوا دین چ رکھو اگر سانوں تھوڑی جی گنجائش محسوس ہوندی نا کہ اصا جہاد دے ذریعے غلبہ حاصل کر لین हजूर तो जोड़े पाक का सदका है नाच सब तो पहले मैदान पता नहीं जिंदगी आवाजारेकिन सानूसा गुंजाइश नहीं लगती है हम अस इत बैठे ना जिना मान ली सायद इना कोई बंदा हो जहा स صرف برداشت کر رہا ہوں کہ چلو کو نہیں بیٹھے نکھائے میں آخری لفظ بول رہا میں نہیں کہہ رہے کہ اتنے دوست صرف سانوں کہ چلو بیٹھے رہ نہیں وہ نکلنا ہالے میں آیا ہی نہیں اتنے پہلے میٹنگ ہو گئی سی محلے دار आ रहा है सकूलों कहता है जीड़ी जी गल खिलाफ तो तो जो तो हर घर हर घर दुश्मन है घर हमसाया दुश्मन है अपना घर दुश्मन है तो जाइए किसान लड़िए घर का बेती लंका डाय गल मशहूर है जो घर का बेती सा मुखालिफ है مرونے چٹ لے جائیں لیکن بات یہی ہے نا دیکھو او نظام جنا چرک ہودبی حضرت دیکھو اللہ دن نبی رسول ورگے یقین کامل والے ضرورت مند دلیر کو نہیں ممکن ہی نہیں کہ ہندہ ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم قانون تے نظام دی ہونے تے ایتھے تو ساتھ اندازہ لائے جی اس گلت کہ آپ تو قتل پہ ہندہ ہے فیرون دی کچھا رہی دسیا جا رہا ہے وہ تھو مومن نفیہ جلہا لوگ کے رہندہ سی انہیں آن کے آپ دسیا تو تا ذکر ہو رہا سی بندہ مر گیا آپ کر بھی نہیں دس بگے قرآن یہ ہی نظام حکومت کی طاقت وہ مالک ہوں یہ نہیں کہ حضرت مورسا علیہ اسلام تردے سن میں آپ اللہ تر رہے سن کیوں پتا سی کہ مظاہر تو نے بنایا تو یہ بھی سارا نظام یہ مطلب وہی حل حکمتہ نہیں پتو جس وقت رب وحدہ الاس شریف کو پہنچ گئے رب فرما جائے پتا ہوں پتا نے بنایا ہوں میرے نال ہو گیا سمجھ آئی کہ نہیں اچھا واہج تو ماہرو مسا واہج نال نہیں ہو سکے نہ واہج سڈے تو ہون اصا چلنا ہے قرآن و حدیث دی شریعت دی حکمت او حکمت او صرف یہ کہ معاشرے کے اندر اچھا پھر آن کے حضرت کلیم بھی کی کر رہے ہیں جدو اللہ فرما دیتا جا اسلے آڈائی نہیں ہوں لڑائی نہیں ہوں آپ آ صرف باس مناظرہ قوم واسطے حکم ارشاد ہے کہ انہوں فرماؤ تھی اپنا دین کام کرو جنہاں کھار سکتے اور صبر کرو فراؤن کر آپ نے صبر کا حکم فرمایا اور تلقین فرما. مال دے سنو لوگ کوئی مسجد نہیں سی آن دے معاشرے کو مسجد نہیں سی باہر کسی تھان اجازت نہیں باہر نماز پڑھنے جہاں بچہ مار چڈتا دس وہ نماز پڑھ دے ہوا تو آخر وہ وقت آیا ارشاد ہوا ان لے کے چلو کہ تاک کو بچ مرن گے پیچھا کر کے میرا حکم اورے میں منصوبہ ہے چلو اس وقت میں رات مولنا وارد کی فراؤن دورج جی. ایک شخص فراؤن تھا اس دور میں پانچ ویٹو پاور کا مرکب فراؤن ہے سمجھ لگی کیوں فراون کہتے ہیں جو اپنی منوائے کسی کی نہ مانے فراؤن کا سلح مانا ہو فراؤن دا کیوں مانا ہے اپنی سرکش اپنی منوائے اور کسی کی, کسی کی مانے نہیں پانچ ویٹو پاور کا بین ہی یہی مانا ہے سمجھ لگی ہو امروہ ویٹو پاور کا یہی مانا ہے کہ ہم نے منوانا ہے ماننا نہیں ہے کیوں جی یہ مانا درسیا جائے یہ مانا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہوا فرون نے جدید لباس پہن لیا امروہے فراون نے دیوے جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ ہے آزادی کی تو سمجھتا ہے کہ ہے آزادی کی نیلمپری مراد دا فرونیت جمہوریت دے لباس او دے اس حکیم دہچنے تیکھنا نا پورا سور مولائی اقبال دے مثال وا کترہ پترہ تو کتے او کتے لالتیہ تو تے مسجد وچ کے مشرک ہے وہ بت خانے وچ بیٹھ کے توحید ادا ہے سبحان نہ اینا جاؤ میرا نوواں جملہ لکھ لو یہ مسجد میں بیٹھ کر مشرک ہے وہ خلیل اللہ کی طرح بت خانے میں بھی کیوں کہ تو مسجد وچ بیٹھ کے حاکمیت کو فردی تسلیم کیتی بیٹھا ہے وہ بت خانے اور اگریز ملک را کے, کے حکمیت دے خلاف ذہن رکھیا سی وہ حکمیت صرف خدا کی مانتا رہا ہے. اور جو ہے ان کی جڑ بڑھتا رہا ہے اور مسلمان ہے کچھ شرم کر میں درسنا پیا کہ او کی چاہتا میں جسا خلاصہ کھیا احتساب کائنات اسلام کا خلاصہ ہے احتساب کائنات اسلام ایک ایسا مذہب ہے پوری کائنات کا احتساب کرتا ہے محاذہ کرتا ہے ہاں درست تو کی کر رہے کر رہا کی کر رہے ہو اور اے سوائے حکومت کو نہیں ہو سکتا احتساب ہے کائنات محتصب حکومت ہو سکتی ہے اسلام آخیا کافر محکوم رہے اسلام حاکم رہے کافر زندہ رہے زندہ رہے مگر محکوم ہوں انگریز کتے کی نقلے دی اتاری ہے انہیں آخیا ایوے تسی چکر ہو تو حکومت بنا کے مسلمان زندہ رہ سکتا ہے رہے گا ماہوم ہی نقل اتاری چکنی لیکن مقاصد میں فرق ہے اسرائیل اسلام کا مقصد یہ کہ نیکی پھیلے کفر ختم ہو اس کنجر نے مقصد رکھا ہے کہ کفر پھیلے نیکی ختم ہو باقی رہا طریقہ کار طریقہ کار وہ اسلام کے اپنا کر بیٹھا ہوا ہے چاند چند, چند. خصوصا سیاست کے حوالے سے زیر میں رکھنا خصوصا سیاست کے حوالے سے چاند اصول اسلام کے اس نے نقل کر لیے مقاصد اس نے اپنے عزائم اور مقاصد برے رکھے طریقے ہو, اپنا لیا چند کیا یہ ہوئی سیاسی طریقہ کہ آلمی حکومت بنا کے اسلام آگو لوگ مارن کے درپائے نہ ہو خود دلے رو محکوم رو غلام رو زلیل رو خوار رو جے اسلام آدھا بہم ساگ رویہ دن بحم ساغرون فرمایا جزیہ ادا کریں سال میں کہ یہ زلیل اور رسوا ہوں ہے وہ بھی آدھا ہے ٹیکس مینو دین زلی خوبر ہوا کتنے پوچھلی مار مار کے سارا کچھ دن گے زلیل خواہ رہے ہوا ہوا بہن چود یہ ہوئی نقل اتاری ساری اور جڑا ہندو فدو ہے حضرت جی کے جگہ مولک کٹے سن جمیت دفتر لاہور جمعیت جمع پاکستان جی نورانی دلوحاری. تو ابھی انہیں تقریر کی اپنی فکر پیش تو ابھی ارفان شاہ نہیں پڑا محفوظ شاہ نورانی دا بڑا پرانا پجاری تو بعد تقریر کی لوگوں جو کچھ دوستوں جو کچھ ہے جد خواجہ موین چشتی اج بیری نے نے نمے لکھ نلما پڑھایا سی نا تو اسلے راجے نے آخر سی تم لاک نلما پڑھا میں مین کوئی ڈر خطرہ نہیں کیونکہ حکم تیرا نہیں میرا لاکھ ہندو بھی اس, اس قوم نالوں قسم خدا دی دیا کلر چکی ہے کتا شیخ خلاس بنیا بیٹھا کوئی پیر بنیا بیٹھا کوئی گوشت پیسہ دیا کوئی کتب پیسے دینا یہ تیری کتبی تین سمجھ نہیں <تصفح> اور سونا نبی یہ اسلام دے اسباب بیان ہو رہے سن تقریر کی اس تو بعد میری تائی تائی یہ آخیا بھائی بڑا گہرا ایک موضوع اٹھایا اور جا جملہ نہیں بولیا مجبور کر لیا کہنا ہے ورنہ دل چی کدو جا جا دل ہے پڑیا جو لیکن عوام طور جا موضوع لانا یا لایا ہونا ان کوئی راہ نہیں لا لیکن محفل جیت لیت لیا گل ویک تا بھی دل جیت لیا گل کیونکہ سہی ان کی محفل دے بھی چھا اگر یہ گل نہ کردا تو محفل دیں گے لیکن او کرنے روح بن گیا یار ایڈی بری گل کر گیا اور پھر سن سلیم کی گل آپ بالکل میں حکم لے گیا حکم صرف میرا ہونا ان ہو لا لکمل حکم اگر بس جانا تو حکم دیں پتا حکم دی قدر قدر ہے اندازہ کہ ہو سوگی والے نماز پڑھنے حکم دیکھو اگلے دن میں گجرات میں تمیز ویل کی تھی بعد سارا قدرتا شانہ میں اللہ دیا ساریا شانا اس اگر اظہار ہے تو حکم تو ہوں کیلاح کا حکم نہ چلتا نہ اس کی قدرت منی جانی سی نہ علم منیا جانا سا کوئی شہ سی منی جانی کیوں مسلم اگر فرد کرو اگر کافر اللہ تعالی حکم چلانا کافر د جان کڈو کافرد جان نہ نکل سکتی ایمان دش بننا دیکھو جی مومن کازمائش ہے ہی حکم تز میں جہرے پاس جا رہا ادھر توجہ کرو کہ تمام یہ اوہیت عبادت واپ عبادت کی گل کرنا ہے پڑیا نا میں کہ میری پہلے یہ دش لانتی تو عبادت کی گل کرنا ہے دش عبادت حکم د تابے کہ حکم عبادت دتابے کتے کا پوترا تکم چریکے یہودی دے نبیا دے دربار تے عبادت ہو عبادت ہو عبادت ہو عبادت ہو رہی عبادت ہو رہی یہ تینو باندر دیا بچا اس بین چوہ نے اٹھایا تینو باندر آ سور دے نہ چاہوں نہ مسلمان گمراہ دس ہن پہلے پہ میں گل یہ میں کہ دس تص شرک ہو رہا مرد شرک شروع ہے ہوا قبر پوجن آخر میں کہ مردہ سی فرو خدا بنیا دنیا پوجا پاٹ کی مشرق بنے وہ قبر سی یا سی ہوں میں پتر مینو دس ادھر آخر قبر پوجن نال شرک دی ابتدا ہوئی شرک دبر قبر قبرم شرک دا سبب بنیا میں ٹھیک من لیا کہ دی قبرا دی پوجا قبرا والیاں نو خدا عبادت لائق سمجھنا سبب کی بنیا تازیم خبر دی کمرو کی منو یہ دس دے خدا من دا سبب کی بنیا نو نقتا میں سٹیا گجرات اش اش کر اٹھنے نو جو خدا منیا سبب کی بنیا سلیا حکومت دولت اس کے پاس حکومت تھی خدا کے مقابلے میں اور اس کے پاس دولت تھی دوسرے موبل مولانا تا کر کے حضرت مورسا کلیم جدو بدوا دیتی فرماند ربنا تمس مس آموال اے پروردگار انہوں دے مال غرق کر مال نالے حاکم بنے حکومت نال خدا بنے سمجھنی لگی سمجھ لگی مال نال کی بنیا چوٹ مال بن جمہوری شاطان کے نہیں مال نال دس وہ غریب ووٹ لڑ سکتا ہے کہ بنیا ہوں آپ سمجھ بنے مال نال بنیام ہک حکومت بنیا خدا بولو بولو بولو بولو, بولو میں خیا دلیا بھابیا لانتیا قبر دے خلاف بولنا ہے شرک جڑیا پوترا حکومت دولت خلاف نہیں بولنا یہ چکر ہے سب بڑا سمجھ نہیں لگی اتنے امکان ہے اتنے مکو میں بھابی مر یہ موڑو ادھر سور بچہ یا ہوئے بھوک ماری پتا جاننے تو, تو سارا راہ جاننے لیکن اصا ان موڑ کے سچو جتے جی مجبور ہوں جی دولت حکومت دخلا بول رہے تو جنگ بن جانی اور اتنے تو نال یہ بھی اشارہ کر گیا ہو سکتا ہے توجہ نہ کہیں میں توجہ سانیہ کہ کدو حکومت کے خدا کے مقابلے میں جب تھی یہ وجہ ہے کہ جڑے خدا دے تابے دار ہاکم ہوتے ہیں وہ کدی خدا نہیں دے کدی خدا ہر سمجھ لگی جی دولت دی حکومت کوفر دی خدا دے مقابلے ہونی پھر خدا بن گیا ان نے پھر فراؤن بن کے دعوی کی تھی ہونا ہوں سمجھ لگی جی فرون آگو ایک کتے کے پوتر گھر سے نہیں پیاسی خدا لیکن جدو جی اپنی حکومت رپ کے مقابلے مروا رہے اے, اے, اے, اے فرون بننا نہیں توڑ کی جب جاؤ اے نکتہ پلے بن لو کہ جی ہم نے مان لیا قبروں کی تعظیم چھ سرک شروع ہوا واہ بھی کہتا ہے یہ شرک کا سبب بن گئے لہذا ہوں ڈہا دے معظم قبر ویکو ٹہا دم نال ٹھیک ہے جی مان لیا یہ دسو جی سرکار حضرت بھا صاحب یہ فراؤن جڑا سی وہ خدا کہڑی سبب کہڑی وجہ بنیا بھی سبب دس جی شرک تو اتے بھی ہوا دلیا دل مردے کا نہیں جیدے کا بھی ہوا دسو کہ شہ ن ہوا جو خدا منیا کو سبب بنیا تھی کہ نہیں تو کی سبب سب نبی علیہ السلام کی بدوا بتا رہی ہے کہ یہ سبب اصلی تھا ہوں میں اگے پھیلایا کہ مال سے حکومت حاصل ہوگی مال سبب بنے دولت سبب بنی کے دا حکومت سبب بنی خدائی ہی کیونکہ حکومت خدا کے مقابلے میں تھی سمجھ لگی معلوم ہوا حکومت اور دولت جب خدا کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو وہ فرعون بنتے ہیں خدا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے من والے مشرق بن دیں یہ شرک کے بہت بڑے دو سبب ہیں دولت اور مارو مرے کینا دی دولت حکومت کفار دی اسلام دشمن دی خدا رسول دے مقابلے آئے چاول والے کو جب یہ تے دے نا تو ہید کا ٹھیک دار ہے تو ایک ایک شرک کا سبب آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا آج کے بعد بستر خلاف چک لائے بستر چکی سچی دسیا جی آ گل میں حضور دے جوڑے پاک ددکا یہ کدی کسی کو سنی سی رب فیض فیل ہے کہ نیت نوی نہ کوئی نہ کوئی گل سٹھی آئی ہے فراؤن تو ود گیا کام اج دا شرک فراؤ تو مولویا کا گرج بڑھ گیا کہ نہیں بڑیا گوساں کتباں کا گرج بڑھ گیا جمہوریت کس کی حکومت مخلوق کی اسلام خالق کی حکومت جمہوریت کو ماننے والا مشرک وہ کتے مودودی کو بھی لکھنا پڑا یار مودودی کو بھی لکھنا پڑا یہ شرک اکبر ہے دسو یہ سور لڑن دے جی سور الیکشن لڑن اکشن لڑنے لکھن دیا شیر کے اکبر یہ تو مشرک ہو گیا پکے کہ نہیں اپنے دے شیر شرک اکبر ہوں دس کتنے گھر نہیں ہے دسو کیڑا دربار نے جیتے بارڈری لڑے بڑھ گیا شر اکبر کے نہیں ابھی کو تے تیرے سارے سور مشرق میں تو دلو دولت حکومت ماننے والا ہے دولت حکومت کے ساتھ ہے یہ ہے کہ اعتقاد استقلال ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا ٹھیک استقلال کا کاقیدہ تھا وہ سمجھتے تھے جب انہوں نے خدا سمجھا نا اس کو اس نے کہا نہ ربو کو اچھا وہ بھی کتا کہتا ہے ربوبیت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے بابی کتا کہنے دا ہے ربوبیت کا اعتقاد مشرقین نہیں رکھتے تھے صرف علویت کا اعتقاد رکھتے تھے او کتیا نا سکتی آنا ربکم العالی ہے فیرون نے کیا کہا خوزا گیا اور یہ کوئی خدا ہونا بھی یہ تو چھوٹا موٹا رب پروردگار راب باندھے نے پروردگار نوں معلوم ہو یا بغیرتے ہو مشرقین اعتقاد ربوبیت ضرور رکھتے تھے یہ ہے کہ کل ربوبیت اعتقاد نہیں رکھتے تھے جو دا ربوبیت اعتقاد رکھتے تھے سمجھ لگی گل جی ورنہ الہ نہیں بنتا عبادت کیونکہ عبادت جڑی ہے وہی علت عبادت ہے غایت جاتی اور تذلل تدل علت جڑی ہے نا یہ عقیدہ کہ میں اس کا محتاج ہوں ذاتی طور پر یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی ایک بات میں بھی اگر یہ عقیدہ رکھے کسی ایک بات میں بھی یہ ایک بات میں مستقل ہے محتاج نہیں ہے یہ ہوئی منشا توحید و شرک بننا جڑا میں پوچھنا انہوں نے جان نکل جاتی بلا ہاتی ہے لگی ایدن کیا ایدن ذاتیت اپنا ازن اتا کیا ادن اتا ہوئے تین لفظ لکھ لو مینو کام دے ازن اتا محدودیت اے مخلوق اے ات اے اے اے بن جائے گا یعنی مخلوق دا بس لازم ایزن اتا محدودیت لامہدوت لا اے اصل توحید شرک داب امتیاز بننے منش منشا منشا توحید یعنی اگر ذاتی ہونا مستقل ہونا یا لا محدود ہونا اصل چیزیں ایک ہی نہیں لفظ میں مقر... بول رہا کیوں؟ کہ جدوں کوئی وشف لا محدود سمجھو گے تو اتا نہیں ہونی کیونکہ اگر اتا سمجھ دو مطلب شروع ہوئی یعنی کیا مطلب جس وقت تو انہیں دتی پہلا نہیں سی تو اللہ تعالی کے صفات اور اس کی شانوں کو لامحدود سمجھنا ذاتی سمجھنا مستقل سمجھنا اس کی یہ ہے توحید کسی اور واسطے نہ سمجھنا اللہ واسطے سمجھنا کسی اور واسطے یہ توحید اے ان کوئی چیز مخلوق آستے سمجھے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھے م... یعنی بنیاد منشا من بنیاد تو بنیاد یہ ہوئیے اگر اے صرف اللہ واسطے سمجھو تو بنیاد بن گئے توحید قائم ہو گئی اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھا جائے کلن یا جزن کلن یا بادل یعنی بعض امور میں یا کل امور میں وہ شرک کی بنیاد پہ اگر یہ نہ ہو شرک تو تھے نہیں قائم ہو سکتی نہیں پیدا ہو سکتا عبادت اتو بنتی ہے سارا کچھ اور اگر ازن کے ساتھ شبہ عزن ملا لو شزن تو بھی ٹھیک ازن اور شبہ عزم میں آ جائیں جی میں کسی نلی سمجھتا ہے کوئی نہیں تو ہوں سمجھے ایک بطور ایک کرامت میرا سارا کچھ ویخ رہا ہے تو شبہ شبھ ہے کیونکہ کرامت ایزن فاسکتے نہیں بئیمانے نہیں لیکن وہ سمجھی اتقاعی شب ایزن کی وجہ مشرق قرار نہیں پائے گا اللہ تعالی تو علاوہ کسے دے کسے وسفرو کو لابہدوت مشرق یعنی آزادی آبادی دوسرے لفظ وہ بھی مشرک جے سمجھے ذاتی تا بھی مشرق جے سمجھے بلا اذن اس مستقل بابیا یہ آخنا لا علا الہ ہے اتوہی اتنی نفیے لہذا وہ الہ نہ سمجھ وہ رب نہیں سڑ سمجھتے تو اس کتے نوچھ کہ یہ داش مجوس جڑے نے کیا وہ <laughs> دو خدا سمجھتے ہیں دو خالق مانتے ہیں وہ دو ایک نیکی کا خالق ایک بدی کا خالق ایک خیر کا ایک شر کا خیر کے خالق کو وہ کہتے ہیں یزدان اور شر کے خالق کو وہ کہتے ہیں آہر من شیتان جنوب انو خالق سمجھ لیکن برائی کا لیکن برائی کا انو سمجھ انو مسلمان کرنا ہوں کہ میں کرے گا نو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا کیونکہ شر نہ کھا لے کے برا سمجھ دن خدا کی مر سکتا وہ اند مائیں شیطان کا عبادت گزار ہوں شیطان کا نہیں ہوں وہ احرمن ہے سمجھ لگی ہن پوچھ لا مسلمان بن کرنا ہے کلمہ کڑا پڑھاوندے کیونکہ الہ دمان تے تو کیتی بیٹھا ہے صرف عبادت کے لائق عبادت اللہ کو شیطان نو سمجھ دے نہیں او دلیا مسلمان کیویں کرے گا او سمجھ لگی او ڈبرو باشا نے جی لبن لبھنگیاں نہیں کتاب معلوم ہویا سورہ ربوبیت تلو ہی جا التظام ہے آپس تلازم ہے جب آخے گا لا الہ اس اسلے نال ہی اتقاد ہونے کہ جب عبادت کے لائق میں نہیں سمجھتا کیا مستحق کی عبادت آخیا جائے گا دس کون ہوں مستحق کی عبادت وہ وہی ہوتا ہے جو خالق ہوقی تو تو بیٹھا ہے ہوں وہ جسلے کلمہ پڑے گا خا... جی عبادت دے لائق آکھے گا نہیں ہوں دی نفی بھی ہو جائے گی روبوبیت نفی بھی ہو جائے گی روبوبیت دوا نفی تیمیہ سور سجد ہے نفی روبو نہیں ہوں غیر تو سورا نہیں پھر تو مسلمان کرا اپنا, اپنا طریقہ غلط ہو گیا کلمہ جبکہ پڑھا کلما اور کچھ پڑھانا لیکن وضاحت کرانگے جی عربی ہے تو خود جان جائے گا یہ جی اجمی ہے تو وضاحت کرا باب نے الوحیت دا حقدار کو نہیں ربوبیت دا ہے جڑا ابلیس ہے خالق ہے عبادت کے لائق نہیں یہ اس کی جہالت ہے جیسا کہ جیسا کہ وہ سمجھتے تھے مشرقی نے مکہ کہ عبادت کے لائق ہیں خالق نہیں ہے سمجھ لگی کیونکہ مشرق دو ہی قسم ہیں ایک سمجھتا ہے عبادت کے لائق ہیں غیر لائق ہے خالق نہیں ایک کہتا ہے خالق ہے اور بعد ایسے ہیں کولانتی جو فراؤن کی طرح وہ کہتے تھے خالق بھی ہے اور عبادت کے لائق بھی ہے نے کو رب کہہ رہے ہیں رب خالق ہوتا ہے سمجھ نہیں لگی یار ہاں تلازوں درمیان اس واسطے اللہ تعالی جتنے فرما دا ہے خلق کی گل کر کے اپنی میں کھا لے کو میں کرتا ہوں میں مو کرتا ہوں میں کرتا ہوں تو بتاؤ کون علاح ہے کیا اس کے ساتھ کوئی لاح ہے کیا مطلب کہ کی الاح تربوبیا تین الابو بھی تین درمی... درمی... درمیان تحتوں میں رب مین سمجھ دیں پھر علا کس اور نو دوسرا لفظ ہے اپنی فکر جہی ہے نا اس کو حکمت سے خالی مت رکھو فکر محل حکمت ہونی چاہیے فکر بلا حکمت نہیں ہونی چاہیے نہیں تو ہی پا ہوں پھر